شرۃ العن کی آیت نمبر تیئیس اشاد فرمایا والذین کا بآیات اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ولی اور اللہ سے ملاقات کا بھی انکار کیا یعنی وہ قیامت کا تصور نہیں رکھتے عیسو مر رحمتی یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں وہ الا اک لحم عداب علیم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے نصیحتیں فرمائی فما كان جواب قومه اللہ أَن جواب قومی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کافروں نے یہی جواب دیا وہ بولے کہ انہیں قتل کر دو اوہر قوہ یا انہیں آگ میں جلا دو پھر انہوں نے آگ روشن کی ان ج اللہ مینار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا بس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی ان نفی زالی کا اس میں لا ضرور نشانیاں ہیں قومی یو اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے یعنی جب کوئی حق کا پیغام عام کرتا ہے اور وہ متقی پرہیزگار ہے اور صبر کا دامن تھام لے تو چاہے کتنی ہی مخالفتیں ہوں کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا وقلا اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تخذتم من دون مندون اوثانا تم نے اللہ کو چھوڑ کر بے جان بتوں کو خدا بنا لیا مت داتا بائی نے کم فی الحت دنیا تمہاری محبتیں دنیا کی زندگی میں ہیں ان بتوں سے تم دنیا کی زندگی میں محبت کرتے ہو کل بروز قیامت تمہیں ان سے شدید نفرت ہوگی کیونکہ یہ بت تمہیں عذاب دینے کے لیے آئیں گے اسی طرح انسان آج جس مال سے محبت کرتا ہے اگر اس مال کے حقوق ادا نہ کیے تو یہ مال کل بروز قیامت از دہے کی شکل میں آئے گا اور وہ ڈسنے کے لیے آگے بڑھے گا وہ اس سے دور بھاگے گا مال کہے گا میں وہ ہوں جو تیری جان تھی جب میں تجھے ملتا تھا تو تو خوش ہو جاتا تھا اور جب میں تج سے دور ہوتا تھا تو تر رنجیدہ ہوتا تھا میری خاطر تو لوگوں پر ظلم کرتا تھا آج مجھ سے دور کیوں بھاگتا ہے بہین کم فی الحت دنیا تمہاری محبتیں دنیا کی زندگی میں ہیں سم یوم قیامتی یق فروبا داد پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور گناگار ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے وہ یل لانو با دکم با دوسرے پر تم لانت کرو گے و ماہنار اے کافروں اے مشرکوں اے منافقوں اور اے وہ لوگوں جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا سن لیں کہ تمہارا ٹھکانا جہنم ہے ناسرین اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا فعامن لہو لوتن حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کی رسالت کی تصدیق حضرت لوط علیہ سلاۃ وسلام نے فرمائی حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کے بہت قریبی رشتے دار ہیں وقال جب چاروں طرف سے کافروں نے آپ پر ظلم و ستم کی آدھیاں چلائیں تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں سے فرمایا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں اب میں دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر جا رہا ہوں نصیحت ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے دین کی خاطر خلیل اللہ حضرت ابراہیم جو خلیل ہے خلیل کے معنی گہرا دوست آپ اللہ تعالی کے خلیل ہیں لیکن پھر بھی دین کی خاطر آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا مشقتیں برداشت کی ان نہ ولا عزیز الحکیم بے شک وہی غالب حکمت والا ہے له اسحاقا پر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیے و یاقوبہ اور حضرت یعقوب عطا کیے اسحاق بیٹے ہیں اور یاقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں وجہ فی فیضی یتی اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت رکھ دی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رب العالمین نے نبوت کو رکھا کتابا اور کتاب کو رکھا طور زبور انجیل اور پاک چاروں کتابیں جن نبیوں پر نازل ہوئی وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں آتے نہ ہو اجر فی دنیا اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی زندگی میں نیکی کا عطا فرمایا وہ انہوں فل آخر اور بے شک ابراہیم علیہ السلام آخرت میں ضرور مقرب لوگوں میں سے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بہت قرب رکھنے والے ہیں حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اب حضرت لود علیہ سلاۃ کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے ان تمام باتوں میں نصیحت اس بات پر ہے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ کافروں کی اکثریت رہی اور وہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے دین کو جھٹلاتے رہے کامیاب وہ ہے جو اس قلیل فانی دنیا کی حقیقت سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے میں کامیاب ہو جائے ورنہ دنیا کی دولت دنیا کا اقتدار تو کافروں کو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی بہت زیادہ ملا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو نمرود تھا بادشاہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا اور یہ کافر یہی کہتے تھے کہ تم لوگ غریب ہو بظاہر تمہارے پاس دنیا کی دولتیں نہیں ہیں اس لیے جو عقل ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں کافر انتہائی بے عقل لوگ ہیں اگر عقل ہوتی تو کبھی کفر نہ کرتے یہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں مگر دنیا کے لیے در حقیقت مند و دانا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے وہ اور حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کو ہم نے بھیجا از قول عل قومی ہی ان شتا جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک تم ضرور بے حیائی لے کر آئے ہو فاحشہ تم بے حیائی لے کر آئے ہو ملک میں بے حیائی پھیلا رہے ہو عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو بے حیائی پھیلانے کو بروڈ مائنڈیڈ روشن خیالی اور وسیع نظری کا نام دیتے ہیں نام بدلنے سے کوئی بری چیز اچھی نہیں ہو جاتی زہر کا نام اگر رکھ دیا جائے کہ یہ بدن کو تندرست کرنے والی دوائی ہے تو وہ زہر دوائی نہیں بن جاتا وہ زہر زہر ہی رہتا ہے تو بے حیائی فحاشی بے پردگی اور ان گناہوں بھرے ماحول کو چاہے جس قدر اچھا نام دے دیا جائے یہ تمام چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں اور جو ان چیزوں کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کا گھر بنا رہے ہیں مَا من آپ مِنَ نے فرمایا کہ تم ایسی بے حیائی لے کر آئے ہو کہ ایسی بے حیائی تو سارے جہاں میں کوئی بھی لے کر نہیں آیا کہ مرد مرد کی طرف بری نیت کے ساتھ اور شہوت کے ساتھ جائے آپ جانتے ہیں حضرت لوت علیہ السلات کے زمانے میں جو کافر تھے یہ کافر شادی نہیں کرتے تھے مرد مرد سے شادی کرتا نہ ان نہ کم لتا تو نجالا کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو وَتَقْتَعُونَ تخت اور تم راستہ کاٹتے ہو یعنی ڈاکا لوگوں پر ڈالتے ہو یہ ڈاکو بھی تھے ڈاکا زنی بھی کرتے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ نا وَتَأْتُونَ اور تم کرتے ہو فِي نَادِيكُم اپنی خاص مجلسوں میں المنکر کر برائیاں انہیں ذرہ برابر بھی شرم نہ تھی یوں سمجھے یورپ کا ماحول اور قومی لوت کی حالت ایک ہی طرح سے تھی یہ سر عام گنا کرتے اور اس میں کوئی شرم انہیں محسوس نہ ہوتی تم مجلسوں کے اندر اپنی بیٹھک کے اندر گناہ کرتے ہو اس کے علاوہ ایک دوسرے پر وہ تالیاں مارتے سیٹیاں مارتے ایک دوسرے پر تھوکتے ایک دوسرے پر کنکریاں مارتے ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ان کا کام عجیب و غریب حرکتیں کرنا تھا یہاں تک کہ کبھی راستے میں بیٹھ جاتے کوئی بھی گزر رہا ہوتا تو اسے کنکر مار کر پھر اس پر ہستے فما کا نہ جواب قومی آج بھی لوگوں کو نصیحت کی جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو عذاب کا تم ذکر کرتے ہو لے اس عذاب کو کچھ نہیں ہوتا ان باتوں سے کوئی عذاب عذاب نہیں آتا اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں فما کا نا جواب قومی آپ کی قوم نے صرف ایک ہی جواب دیا و بعذاب اللہ قالو وہ بولے اتنا بیا بلّہ لے اللہ کا عذاب ان کن تم نسواد اگر آپ سچے ہیں قلا سرنی القومل مفصدی عرض کیے پرور دگار فساد کرنے والی اس قوم پر تو میری مدد فرما اور اس قوم کو ہلاک فرما